الحمد للہ امام مسلم حضرت سفیان بن عبد اللہفی الثقفی علی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فی اسلام قدن بادک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے اور ایک دوسری روایت میں ہے انہوں نے یہ عرض کیا حد بے امر تو مجھے ایسی بات بتلائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں کتنا اعلی عمدہ اور شاندار انداز ہے بات پوچھنے کا ہر جواب دینے والے وہ ہیں اللہ نے ان ایسا جواب دینے والا کوئی بنایا ہی نہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا قل آمن تو ثم سمستم تو کہ اس بات کا اعلان کر میں اللہ تعالی کے ساتھ ایمان لایا ان کی غلامی میں آنے کا اعلان کر اور بس نہیں صرف اعلان کافی نہیں سمستکم سم پھر اس اعلان پر جم جا کوئی چیز اس اعلان سے ہٹا نہ سکے اور ایک دوسری روایت میں ہے امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاریبو و میانا چال میانہ روی اختیار کرو اور جمے رہو استقامت اختیار کرو اور یہ استقامت وہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا ابود ربک حتیہ یقی عقل یقین اپنے رب کی عبادت کیجئے کب رمضان میں بس محرم میں بس زوالحجہ میں بس نہیں حتیہ تی عقل یہاں تک کہ آپ پر موت کا وقت آ جائے قاضی ابو سعود رحمہ اللہ اس آج کی تفسیر میں لکھتے ہیں دم اللہ تعت ربک دم اللہ تعت ربک حتہ تموت من غیر اخلام بها لہدا موتک اپنے رب کی طاعت پر جمر ہے اور جب تک زندہ ہے ایک لمحہ بھی اس میں کوتا ہی نہیں کر دی اور اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ اپنے کلام پاک میں دیا ایک مقام پر فرمایا رب اور ابا وا تبل اور سبر لعبادته ہل تعلم لہو سبیا آسمانوں کے رب زمین کے رب اور جو ان کے درمیان ہیں ان کے رب اب آپ نے کیا کرنا ہے فا ہو ان کی عبادت کیجیے وسط عبادت اور ان کی عبادت پہ جم جائیے حلت علم الحسمی کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ایسے نام والا کوئی ہے کوئی نہیں ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ سیا وسطبر عَلَيْهَا لا الکا رس کا نفل و نردو تک اپنے کمبے کو نماز کا حکم دے اور خود کیا کر وسط علئی خود اس پر جمع ہے ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے ہم ہیں رزق لینے والے اور آکیبت انجام ہے اچھا تکوا کا ایک اور مقام پر رب ضرور جلال نے یہ حکم آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کو دیا فس تک کما امرت و منتھا بمت ویات ان بصیر جیسے آپ کو حکم دیا ہے اس پر جم جاؤ اور کون جمے ومن کا بم اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی وہ بھی جم جائیں اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والے حضرات یہ حکم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتوں ہی کے لیے نہیں پہلے بھی انبیاء سابقین کو رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا سورہ مریم میں ماں کی گود ہی میں حضرت عیسی علیہ السلام حکم عراحی سے اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہیں اس میں کیا کہا وہ اوسان بسات وز کا معدوم تو اور اللہ نے مجھے تاکید سے حکم دیا کس کا نماز کا اور زکات کا رمضان کے مہینے میں دم تو ہے جب تک میں زندہ رہوں مجھے زکات اور نماز کا حکم دیا اور اسی بات کی تاکید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے پوتے یاقوب نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو کی إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه وياقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون جب أنسي يعني إبراهيم الإسلام سي ان کے رب نے فرمایا مسلمان ہو جا رب کا تابے دار ہو جا از کیا اسلمت تو العالمین میں رب العالمین کا تابے دار ہوں اور پھر کیا ہوا موسا بےحا <وَيَاكُوب> ابراہیم و بنی ہے علیہ کو السلام دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ موت کا وقت آگیا اور اسی طرح ان کے پوتے یاقوب علیہ السلام دادا بھی نبی اور پوتا بھی نبی اب کا وقت ہے دادے کا اپنے وقت میں پوتے کا اپنے وقت میں دونوں کیا کر رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹو ان نوا حسف الدین بلاشوبہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے اب کیا کرنا فضا تمو تن علا و ان اب موت نہ آئے مگر کس حالت میں رمضان میں نقشہ بدلا ہوا ہے اور اللہ با برکت کرے تو اچھا تھا کہ رمضان میں سارے مر جائیں لیکن یہ تو ہے نہیں اور جو معاملے کا فیصلہ ہے وہ فائنل بیلنس شیٹ پر ہے یا سارے دن پر کاروبار ہے بڑا ہے بیمار بابا جس نے ساری عمر برباد کی تھی کر دی مارکیٹ میں پوچھتا ہے شام کو بیٹا کیا آئے ہو کہتا اتنا کام دوپہر کا کھانا نہیں کھایا واش روم نہیں کیا رات کو روکڑ میں لائے کہ وہ خاک لایا تو بابا چاہے گا کہ نہیں کہ چار پائی سے کود دے اور اس کا سر پھوڑ دے اصل بات تو یہ ہے رات کو لایا کیا ہے میری آپ کی رات موت کا وقت ہے اس وقت ہم کیا لے کے جائیں اگر تب آمال اچھے نہ ہوئے سارے دن کی جد و جہد کاروائی شاباش والی بنے گی یا مار والی بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا امام بخاری حضرت سہل رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد عمل فیما من وحو النار بلا شبہ بندہ لوگوں کی رائے میں جنتوں والے کام کر رہا ہے اور وہ جہن نمی ہے تقریر کر رہا ہے اتکاف بیٹھا ہے قرآنشی پڑ رہا ہے ماشاءاللہ ساری باتیں اچھی ہیں لوگ سمجھتے ہیں سیدھا جنتی اور فرمایا وہ جہن ہے اللہ نہ کرے کہ کہنے والا نہ یا کوئی سننے والا ایسا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ بچ جائیں فرمائے میں یقیناً بندہ جنتیوں والے لوگوں کی رائے میں عمل کر رہا ہے اور وہ دوستی ہے اور وہ لوگوں کی وہ ان یامل امل اہل فیما یار اناس ومن اہل جنا اور لوگوں کی رائے میں دوستوں والے عمل کر رہا ہے مگر ہے جنتی بات تعجب کی ہے کہ نہیں کام جنتوں والے ہے دو دخی کام دوستیوں والے لوگوں کی رائے میں ہے جنتی سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہے کہ اللہ کے ہاں ظلم ہے نہ انصافی ہے نہیں خود ہی جواب دے دیا نمل امالو بے اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے حضرات میں آپ غور کریں رمضان میں خوب عبادت کی عید کا چاند نظر آیا مسجد کو الوداع کہا اب دوسرے دن ہی وفات ہو گئی ہو سکتی ہے کہ نہیں عید کے دن قبرستان میں چھٹی ہوتی ہے وہاں چھٹی سارا سال نہیں اور کسی وقت نہیں رمضان میں بے انتہا عبادت کی عید کے دن فوت ہو گیا اور فوت ہونے سے پہلے اثر کی نماز برباد کر کے مرا اس کے درس اللہ نہ کرے اس کا احتکاف اس کا قیام اس کے صدقہ و خیرات اسے کچھ فائدہ دیں گے کوئی فتوا دینے کی جرت کیسے کرے حدیث پاک سنیے امام بخاری حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طرح کا سزا تاس فقط حبیت جس شخص نے اثر کی نماز کو چھوڑا اس کے اعمال برباد ہو گئے آپ کا فرمان درست ہے کسی اور کی بات اس کے مقابلے میں درست ہے دو ٹوک بات ہے یا کچھ اگر مگر کی بات ایک اثر کی نماز کو چھوڑا نتیجہ کیا ہوا بولو تو رات کو کیا کیش لے کے جائے گا اپنے بابا کے پاس مار کھانے کے لیے جائے گا اور کیا کرے گا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو آج سنری بات اثر کی نماز تو پڑھیں گے باقی گول کریں گے اس کی بھی گنجائش تھی امام احمد حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک کا سلا فقد امدن عملو او تمو قال بھی وہ سلام آ جس شخص نے نماز وہ اثر کی ہو یا فجر کی زہر کی ہو یا مغرب یا عشاء کی جس نے کوئی نماز جان بوجھ کے چھوڑی نتیجہ کیا ہے اس کے آمال برباد ہو گئے میرے بھائیوں کو بیٹو رمضان جا رہا ہے ابھی سے فیصلہ کریں جو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں ہماری کاریگری نہیں اللہ کروا رہا وہ برباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اور قیامت اور اس سے پہلے قبر میں ساتھ لے جانے کے لیے جو برباد کرنے کے لیے کریں ہاتھ کھڑے کریں اور جو ساتھ یہ جانے کے یہ کریں وہ کھڑے کرے دائیں ہاتھ کھڑا کرے اور پورا کھڑا کریں تو جب ساتھ یہ جانا ہے تو جو گفتگو ہو رہی ہے کون ساتھ یہ جائے گا جو جاری رکھے گا یا توڑے گا جواب دو تو اس بات کا عزم کریں عظم کریں, عظم کریں اے اللہ دین میں جہاں تک پہنچایا ہے مر جاؤں گا انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور کیا کریں اور اسی پر بات ختم ہو رہی کیا کریں وہ کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے امام احمد شہر بن حوشب رحمت اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہماری امائے محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں آپ کے حجرا میں ہوتے تھے تو آپ کی سب سے زیادہ دعا کیا تھی کون ہے وہ ان ایسے پکے ایمان والا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے ہی ان ایسے تکوا والا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں لیکن اس بات کا ڈر کتنا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو کیا ہے راستے میں ٹوٹ جائے نہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی اعلی انہا جواب میں بیان کرتی ہیں کا نہ اکثر و یا مقلب القلوب سب کلبی اعلی دین دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے حضرات ثابت قدمی کے بغیر خسارہ ہی خسارا ہے اور قرآن کریم ہی میں رب العالمین نے جو راسخون فی العلم ہیں پختہ والے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ سے اتجائے کرتے ہیں بنا لنا تنا و حبنا مل دن من لدنك ان کا انت الحاب اے ہمارے رب جب آپ نے ہدایت دے دی تو پھر ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرمانا اور اپنی طرف سے رحمت ادا فرمانا بلا شبہ آپ ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نیکی کے جس مقام پر ہم نہیں پہنچے اور یہ کہنا یا سمجھنا بہت بڑی بدبختی ہے ہم نہیں پہنچے اللہ کریم نے جہاں اچھائی میں پہنچایا ہے اللہ اس میں کمی نہ کرے کمی ہونے سے پہلے ایمان و آفیت والی موت دے دے نیکی کے مقام پر ہونا نیکی کے بغیر جینے سے ہزار گنا سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ نے خیر تقوی دین اس کی جس منزل پہ, پہ پہنچایا اپنے فضل سے اللہ اس سے کمی اس میں کمی نہ آئے کمی سے پہلے ایمانوافیت سے اپنے پاس لے جائے انلحد ان اللہ رب العالمی